وطلو علیہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل اس زمانے میں شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک حمل میں دو بچوں کی ولادت ہوتی ایک لڑکا اور ایک لڑکی تو قائدہ یہ تھا کہ جو ایک ساتھ لڑکا لڑکی پیدا ہوئے یہ آپس میں بھائی بہن اور دوسرے حمل کا لڑکا اور لڑکی ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یعنی ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یہ قائدہ تھا قابل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی اس کے نام اقلیمہ مفسرین نے لکھا اور حابیل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی اس کا نام مفسرین نے لیودہ لکھا اب مسئلہ یہ تھا کہ قابیل نے اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہا بہن سے مراد وہ لڑکی ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا حضرت آدم علیہ السلات وسلام نے فرمایا کہ یہ تیری سگی بہن ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے حابیل نکاح کرے گا اور تو اس لڑکی سے نکاح کرے گا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو قابل نے کہا باللہ مزالد کہ یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے قانون بنایا ہے وہ بھی آپ کی اولاد ہے یہ بھی آپ کی اولاد ہے یہ میری بہن ہے اور یہ میری بہن نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے اسے سمجھایا کہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے اس زمانے میں نسل انسانی کو بڑھانے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہ تھا یہ نہ مانا تو آپ نے فرما اچھا ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی پیش کرو جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اس کا نکاح ہم اسے کر دیں گے تو دونوں نے قربانی پیش کی کہا جاتا ہے کہ حابیل نے گندم کو پیش کیا اور قابل نے بکری کی قربانی پیش کی اور ایک روایت اس کے برعکس ہے خیر قربانی پیش کی گئی قربانی سے یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی رکھ دی جاتی اب گندم رکھ دیا گیا بکری رکھ دی گئی اوپر سے آگ آتی اور جس کی قربانی مقبول ہوتی آگ اس قربانی کو راکھ کر دیتی یہ اس کی علامت ہوتی کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی اور قابل کی قربانی مقبول نہ ہوئی ابھی میں نے آس کی جب انسان کسی سے حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو حسد سامنے والے کی نعمت دیکھ کر اور جلتا ہے اور حسد میں اور اضافہ ہوتا ہے تو اس طرح قابل کا حسد اور بڑھ گیا قربا عز جب دونوں نے قربانیاں پیش کی فتو قبیلا مشادی ماں تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی ولم یو من منل آخر اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی قالا حسد کی آگ جب انسان کو بہت بھڑکا دیتی ہے تو پہلے تو وہ تمنا یہ کرتا ہے کہ سامنے والا اس نعمت سے محروم ہو جائے لیکن جب تمنا کر کر کے بھی کام نہیں چلتا تو بسا اوقات وہ قتل کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے قالقل نک قابیل نے کہا اے حابیل میں ضرور ضرور تجھے قتل کر دوں گا مار دوں گا حابیل نے جواب دیا کہ اس میں جلنے کی بات کیا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے قربانی ہم دونوں نے پیش کی میری قربانی مقبول ہوئی تیری قربانی رد ہو گئی اگر تو نیک ہوتا پرہیزگار ہوتا اور والد صاحب کا فرما بردار ہوتا تو تیری بھی قربانی قبول ہو جاتی ان نما یا تقب من المتقین اللہ تو پرہیزگارو ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے اور جب اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا تو حبیب نے جواب دیا کا لی تقلا نہیں اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ما انا باسی تہ دیا علئی کا تو لگ تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا تو اگر مجھے قتل کرنا چاہے گا تو میں جواب میں تجھے قتل نہیں کروں گا یہ حابیل نے اس لیے فرمایا کہ حابیل زیادہ توانا تھے زیادہ طاقتور تھے اگر وہ چاہتے تو قابیل کے اس کہنے پر ہی وہ قتل کر دیتے لیکن انہوں نے کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس لیے میں مار دوں اور زمین میں پہلا خون میں کر لوں یہ میں پسند نہیں کرتا اخاف اللہ رب شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے انی اری دن تبو اب بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے قتل کرنے کا گنا و اسمی کا اور تیرا گنا جو ت نے والد کی نافرمانی فرمانی اور اللہ کی نافرمانی کر کے کیا یہ سارے گناہ تج ہی پر پڑیں میں یہ چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں فتک تو ایسا کام کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا ضالی کا اور یہی ظالموں کی سزا ہے اب قابیل تو کہہ چکا تھا حضرت حابیل کو میں آپ کو قتل کروں گا وہ چاہتے تو اس اقدام سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتے لیکن آپ نے ایسا نہ کیا قابل موقع کی تلاش میں رہا نفس ہو قتل عقی تو وہ شک میں مبتلا تھا تذب میں تھا کبھی دل کہتا کہ میں قتل کر دوں کبھی یہ خیال آتا کہ بہت بڑا گناہ ہے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤں گا کشمکش میں تھا آخرکار ہاوی آ گیا بس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا موقع تلاش کرتا رہا حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے تو اس نے پیچھے سے حضرت حابیل کو قتل کیا شہید کیا ایسے کیا کہ ایک بھاری پتھر سے آپ سو رہے تھے تو آپ کا سر کچل دیا قتل ہو بس کابین نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا قتل کر دیا من پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اب قتل تو کر دیا پھر یہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئیں تو یہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں اس کا سر کس نے کچل دیا کیسے مر گیا لیکن پھر خیال آیا کہ یہ کہنے سے بھی کام نہیں چلے گا یہ سوچ کے اس نے یہ سوچا کہ میں حضرت حابیل کی لاش کو کہیں چھپا دوں اور ایسی جگہ چھپا دوں کہ آدم علیہ سلاط وسلام کو وہ لاش نہ ملے اور میں یہ کہہ دوں گا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اب لاش کیسے چھپائے کبھی درخت کے نیچے رکھتا کبھی پہاڑ کے پیچھے رکھتا کبھی غار میں رکھتا تو ہر دفعہ یہی خیال آتا کہ آدم علیہ سلاط وسلام تو جان لیں گے اب چونکہ حضرت حابیل جو ہے اللہ کے نیک بندے تو آپ کا جسم ایک سال تک اس کی پیٹھ پر رہا اور محفوظ رہا جسم کو کوئی خرابی نہ ہوئی یہ ایک سال تک پیٹ پر لے کر گھومتا رہا کبھی یہاں رکھتا کبھی وہاں رکھتا بند اب چونکہ یہ پہلا قتل تھا اب یہ بظاہر بات تو بہت آسان سی ہے کہ گڑھا کھود کر اس لاش کو ڈال دیا جائے لیکن آپ جانتے ہیں آسان سی بات بھی کوئی آدمی نے نہ دیکھی ہو تو بسا اوقات ذہن کام نہیں کرتا اور ویسے بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا پس اللہ نے غُرَاب کو کووے کو بھیجا یَبَحَثُ فِي الْأَرْضِ کووہ زمین کو کریدنے لگا اور معاملہ اس طرح ہے کہ دو کووہوں کے لڑائی ہوئی ایک کووہ نے دوسرے کووہ کو مار دیا پہلے زخمی کیا پھر وہ مر گیا پھر اس نے گڑے کو کھودا اور اپنی چونچ سے گڑھے کو کھودنے کے بعد اس کو گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہو یہ اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ کوا قابیل کو دکھائے کئی یواری سو اخی کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے کالم جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہا رہے یہ تو اتنا آسان کام تھا میں بلا وجہ ایک سال تک خوار پھرتا رہا یا وہی لتا ہائے افسوس مثل تو انکون مثلا ہادل سو فار میں تو اس کو بھی آجز اور نادان ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپاؤں مجھے معلوم ہی نہ تھا فاح من النادمین بس وہ شرمندہ ہو گیا یہ شرمندگی قتل پہ نہ تھی بلکہ قتل کے بعد اس مشقت اٹھانے پر تھی پھر قابیل کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے کہا دیکھو حضرت حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے اٹھا لیا تھا کہ حضرت حابیل آگ کی پوجا کیا کرتے تھے نوزال تو پھر قابیل آگ کی پوجا میں مبتلا ہو گیا اور اس طرح یہ ایمان سے معروم ہو گیا تو نبی علیہ السلام کی بے ادبی اللہ کی نافرمانی فرمانی حسد اور قتل نے ان گناہوں نے اسے تباہ کر دیا لیکن اگر آپ دیکھیں ان تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ حسد ہے کہ حسد کی وجہ سے ہی اس نے اللہ کی نافرمانی کی حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توہین کی حسد کی وجہ سے قتل کیا اور پھر اسی حسد نے اسے اتنا دین سے دور کر دیا کہ یہ آگ کا پجاری بن گیا تو حسد ام ال ہے بے شمار برائیوں کی جڑ ہے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو مسلمانوں کے حسد سے محفوظ فرمائے اور سینوں کو پاک فرما دے من اجل ذالک اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا نہ من قتل نفسم بغیر نفسن کہ جو کوئی کسی جان کو ناجائز قتل کرے او فساد ایک ایسے شخص کو قتل کرے جس نے زمین میں فساد بھی نہیں کیا فق ان قطل نا سمیا پس گویا کے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا امن اور جس نے کسی جان کو زندہ کر دیا یعنی بچا لیا فکا ان نا آہ نہ گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا تو ایک مسلمان کی جان بچانا یہ ساری انسانیت کو زندہ کرنا ہے اور ایک مسلمان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے یہاں تک قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری دنیا شامل ہو جائے اور وہ ناجائز قتل ہو تی سے بات میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جو اس قتل میں شامل ہوں گے اس پر راضی ہوں گے اس پر خوش ہوں گے اس کی ترغیب دینے والے ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا اگلے شاد فرمایا تم روسولا بل بینات اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے ثم پھر ان کثیر کفیل اویلفون پھر بہت سارے لوگ اس کی بات زمین میں ظلم کرنے والے ہیں گناہ کرنے والے ہیں ان ظلم کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں میں ڈاکو بھی ہیں اور اسلامی گورنمنٹ کے باغی بھی ہیں جن کا مقصد ملک کو کمزور کرنا ہے ایسے سازش کرنے والے باغیوں اور ڈاکوؤں کو کیا سزا دینی چاہیے قرآن مجید فقان حمید اشاد فرماتا ہے ان جزاء جزا يحاربون یوح اللہ و وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں وہ یس آؤ نہ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے پھرتے ہیں ڈاکہ زری کرتے ہیں یو قطل انہیں قتل کیا جائے او یوسل یا انہیں سوری پہ چڑھایا جائے پھانسی دی جائے او تو قطآ من انخلاف یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں آو یون فاؤ منل ارد یا انہیں زمین سے دور بھگا دیا جائے ملک بدر کر دیا جائے ڈاکوں کی مختلف اقسام ہیں ایک تو وہ دہشت گرد ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف دہشت پھیلانا ہے ایسے ڈاکوں کی سزا ملک بدر کر دینا ہے جبکہ اس بات کے خطرہ نہ ہو کہ وہ وہاں جا کر پھر مزید سازشیں کر سکیں گے ایسے ڈاکو کہ جو دہشت بھی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کا مالوی لوٹ لیتے ہیں اسلا دکھا کر مگر کسی کو قتل نہیں کرتے تو ایسے ڈاکو پکڑے جائیں تو ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اُلٹا پاؤں کاٹ دیا جائے اور جو ڈاکو دہشت بھی پھیلاتے ہیں مال بھی لوٹتے ہیں انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں وہ جب پکڑے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے اور تین دن, دن ان کی لاش سولی پہ چڑھا عبرت کا نمونہ بنا دی جائے غال کا لہم خس دنیا یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے وہ لہم فل آخر غتی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے تابو من قبل دیروں علیہ مگر وہ لوگ کہ جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور نیک بن جائیں اور حقوق العباد کی معافی تلافی کر لیں تو پھر ان کے لئے یہ سزائیں نہیں ہوں گی فعلاموں بس خوب جان لو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے لیکن ڈاکو توبہ کر لے پھر بھی یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کا قتل تو نہیں کیا اگر توبہ کرنے کے بعد بھی یہ معلوم ہو کہ پہلے اس نے کسی کا قتل کیا تھا تو اب اگر اس مقتول کے و قصاص کا مطالبہ کریں گے تو ڈاکو کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا خون کا بدلہ خون ہے اسی طرح جس ڈاکو نے توبہ کر لی اس پر لازم ہوگا کہ جن لوگوں کے مال اس نے غصب کیے ہیں ان لوگوں کو وہ مال واپس کرے